رجب نو ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ہرقل کیسر روم مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہا ہے آپ نے مناسب خیال کیا کہ آگے بڑھ کر دشمن کا راستہ روک لیا جائے چنانچہ آپ نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دیا اور اپنے حلیف قبائل سے مدد بھی طلب فرمائی منافقوں نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر بہکانا شروع کیا کہ اس جنگ میں جانا موت کو دعوت دینا ہے کیونکہ یہ آراب کی جنگ نہیں بلکہ کیسر روم کی فوج کا مقابلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو غریب لوگوں کی تیاری میں مدد دینے کی ترغیب دی مالدار حضرات سے جو کچھ ہو سکا لے آئے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے یہ چار ہزار درہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے اہل کے لیے بھی کچھ باقی چھوڑا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لائے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دس ہزار دینار پالان اور کجاوے سمیت تین سو اونٹ اور پچاس گھوڑے دیے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں نقصان نہیں ہوگا اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدا کیا پھر اور صدقہ کیا یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ نو سو اونٹ اور ایک سو گھوڑے تک جا پہنچی سیدنا عبد الرحمان بن آف رضی اللہ عنہ دو سو اوقیہ یعنی آٹھ ہزار درہم کے برابر چاندی لائے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لائے سیدنا طلحہ سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ وغیرہ بھی مال لے کر آئے سیدنا آسم بن عدی رضی اللہ عنہ نوے وسک یعنی ساڑھے تیرہ ہزار کلو کھجورے لائے باقی صحابہ نے بھی اپنی اپنی بسات کے مطابق بڑھ چڑھ کر صدقات کی لائن لگا دی یہاں تک کہ عورتوں نے بھی اپنے زیورات اتار اتار کر آپ کی خدمت میں بھیج دیے تنگ دست صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کرنے کے لیے آئے آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں پاتا جس پر آپ لوگوں کو سوار کروں وہ اس حالت میں واپس لوٹے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی اس لیے کہ وہ کچھ خرچ کرنے کو بھی نہ پا سکے چناچے ان حضرات کو سیدنا عباس اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما نے تیار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتظام محمد بن مسلمہ کو سونپا بال بچوں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا خود لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تبوک شام کی سرحد پر واقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا علم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اور پھر ہر قبیلے کا جھنڈا اس کے سردار کے حوالے کیا غرض اسلام کا یہ لشکر چودہ دن میں تبوک پہنچ گیا جب قیصر روم ہرقل کو مسلمانوں کے جوش جذبے اور تیاری کی اطلاع ملی تو اس نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا آپ نے بیس روز وہاں قیام فرمایا اسی مقام پر کیسر روم کے ماتحت حکام نے آپ سے امان طلب کر کے جزیہ دینا قبول کیا اس کے بعد لشکر اسلام جنگ کے بغیر اپنا مقصد حاصل کر کے واپس لوٹ آیا منافقین نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد قبا کے مقابلے میں مسجد زرار تعمیر کی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے تو منافقین نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی خواہش کی آپ نے انہیں جواب دیا کہ واپسی پر پڑھاؤں گا واپسی کی خبر پا کر یہ لوگ آگے بڑھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد زرار میں نماز ادا فرمائیں اس وقت اللہ تعالی نے وہی نازل فرمائی اور اپنے رسول کو مسجد زرار کی حقیقت سے آگاہ فرمایا یہ ذکر سورہ توبہ کی آیات ایک سو سات اور ایک سو آٹھ میں آیا ہے وہی آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کو گروا دیا اس کا تمام سامان جلوا دیا نو ہجری میں چند واقعات تاریخی نوعیت کے پیش آئے تبوک سے واپسی کے بعد اویمر اجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لے آن ہوا گام دیا نامی ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے بدکاری کا اقرار کیا آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم فرمایا لیکن وہ بچے کی ماں بننے والی تھی لہٰذا بچے کی پیدائش کے بعد رجم کیا گیا اسحما نجاشی شاہ حبشہ نے وفات پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ان کی وفات پر آپ کو سخت غم ہوا اور آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر میرے ہاں تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی میں تم سے کر دیتا تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد منافقین کے سردار عبداللہ اللہ بن ابئی نے وفات پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں لیکن آپ نے نماز پڑھی بعد میں وہی نازل ہوئی اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا اس سال کے دوران میں حج فرض ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو کرام کا ایک قافلہ حج کے لیے روانہ فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کیا اور انہیں ہدایت کر دی کہ سب کو حج کا اسلامی طریقہ بتائیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد سورہ برات یعنی توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں جس میں ان تمام مشرقین سے عہد توڑنے کا حکم تھا جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی تھی اور ان کو اور ان لوگوں کو جن کا سرے سے کوئی عہد ہی نہیں تھا چار مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ اس دوران میں جس طرح چاہیں زمین میں گھوم پھر لیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا البتہ جو مشرقین اپنے عہد پر قائم تھے اسے توڑا نہیں تھا اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی ان کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ آیات دے کر ناقہ پر سوار کیا اور روانہ فرمایا انہوں نے حجاج کے قافلے کو راستے ہی میں جا لیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیر حج ہونے کی حیثیت سے ارکان حج ادا کیے اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سورہ برات کی ابتدائی آیات سنائیں اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے یہ اعلان گویا جزیرت العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کے لیے آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں غیر مسلم قوموں کے لیے جزگے کی ادائیگی کی فرضیت اور سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تبو سے مدینے واپس آئے وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ سلسلہ اگلے برس دس ہجری تک جاری رہا عرب کے قبیلوں اور خاندانوں نے اپنے اپنے نمائندے بھیجے اور بعض روسا غلام یتیم غربا اور خواتین بذات خود مدینہ منورہ آئے تاکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں پتا لگائیں اور خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں جب یہ لوگ مدینہ آ کر قیام کرتے اور آپ کو دیکھتے تو بعض لوگ تو دیکھتے ہی پکار اٹھتے اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا اس کے بعد اسلام قبول کر لیتے جب جزیرہ عرب میں دعوت و تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کی ضامن اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی تو اللہ تعالی نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے قبل ان کی جوہد پہ کا سمرا بھی دکھلا دے چنانچہ آپ کو دل حج دس ہجری میں بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا آپ کا ارادہ حج سن کر تمام عرب ساتھ جانے کے لیے ٹوٹ پڑا ہفتے کے دن چھبیس زخاد کو آپ نے کوچ کی تیاری فرمائی بالوں میں کنگھی کی تیل لگایا تہبند پہنا چادر اوڑھی اور زہر کی نماز کے بعد مدینے سے چل پڑے اور عصر سے پہلے ذوالہ پہنچ گئے وہاں پہنچ کر دو رکعت نماز اثر پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے صبح ہوئی تو صحابہ سے فرمایا رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا اس نے کہا اس مبارکوادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا ہفتہ بھر بعد مکے کے قریب پہنچے تو زی تو میں رات گزاری اور وہیں نماز فجر پڑھ کر غسل فرمایا پھر مسجد اسود کو بوسا دیا بیت اللہ کا سات مرتبہ طواف کیا طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی اور دوبارہ حجر اسود کو بوسا دیا پھر کوہ صفا پر آئے صفا اور مروہ کے درمیان سائی کی اس کے بعد اعلان فرمایا جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو وہ احرام دے. آٹھ ترویہ کے دن آپ سے منا تشریف لے گئے اور وہاں کی صبح تک قیام فرمایا سوہر اصر مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں وہیں پڑھیں پھر اتنی دیر ٹھہرے کہ سورج طلوع ہو گیا اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے وہاں پہنچے تو وادی نمیرا میں قبہ تیار تھا اسی میں اترے جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے آپ کی اونٹنی قصوا پر کجاوا کسا گیا اور آپ بتنے وادی میں تشریف لے گئے اس وقت آپ کے گرد ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چوالیس ہزار انسانوں کا سمندر تھاٹھے مار رہا تھا آپ نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا جو لوگ خطبے کے جملوں کو سن رہے تھے وہ دوسروں تک پہنچا رہے تھے اور سنانے کے لیے بلند آواز سے دوہرا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کو سننے والے یہ پیغام پہنچا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خدبے میں ارشاد فرمایا لوگوں میری باتوں کو غور سے سنو کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں لوگوں جیسا کہ یہ دن یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ حرمت والا ہے اسی طرح ایک دوسرے کے جان و مال تم پر حرام ہے سن لو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے اور ہمارے خون میں سے پہلا خون ربیعہ بن حارس کے بیٹے کا خون ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ بنو حزیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا اور ہمارے سود میں سے پہلا سود عباس بن عبد المطلب کا ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے اے لوگو عورتوں کا تم پر حق ہے جیسا کہ تمہارا ان پر حق ہے عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو تمہیں بہت جلد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے عامال کے بارے میں سوال فرمائے گا خبردار خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا لوگو نہ تو میرے کوئی پیغمبر ہے نہ کوئی اور امت ہی پیدا ہونے والی ہے خوب سن لو, اپنے پروردگار کی عبادت کرنا پنجگانہ نماز ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اپنے مالوں کی زکاة دینا تمام مسلمان محکوم ہو یا آزاد یکساں ذمہ داریاں اور حقوق رکھتے ہیں آمال دین کے سوا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں تم اپنے غلاموں کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور انہیں وہ لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو ان پر نہ کوئی ظلم کرو اور نہ ان کا کوئی حق چھینو امانتیں ان کے مالکوں کے سپورٹ کرنا چاہیے سود حرام ہے شیطان اس سرزمین میں اپنی پرستش سے مایوس ہو گیا پھر فرمایا اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب لوگوں اپنے رب کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگے ہاں تم سے میرے متعلق جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے تین بار فرمایا اے اللہ گواہ رہنا آپ کے ارشادات کو ربیہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچاتے رہے جب آپ خطبہ دینے سے فارغ ہو چکے تو اللہ ازا وجل نے میدان عرفات ہی میں تکمیل دین کی آیت نازل فرمائی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا اس لیے کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہے خطبے کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی پھر اقامت کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی اس کے بعد بلال نے پھر اقامت کہی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وقوف پر تشریف لائے اپنی اونٹنی کسبہ کا شکم پہاڑوں کی طرف کیا اور جبل مشات یعنی پیدل چلنے والوں کی راہ میں واقع ریت کے تودے کو سامنے کیا اور قبلہ رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا تھوڑی زردی ختم ہوئی پھر سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی اس کے بعد آپ نے سیدنا نا اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور دو اقامت سے پڑھیں درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے اس کے بعد آپ نے حج کے باقی امور سر انجام دیے حتیٰ کہ تیرہ ذیل حج کو سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے الوداعی طواف کیا اور فجر کی نماز پڑھی پھر مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف کوچ فرمایا جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے اور اس کے آثار دکھائی دینے لگے تو تین بار فرمایا اللہ اکبر پھر فرمایا لا الہ الا اللہ لا الہ الحمد وهو على كل شيء قدید لربنا صدق اللہ, وعدہ ونصر عبدہ وحدہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم پلٹنے والے توبہ کرنے والے عبادت گزار سجدہ کرنے والے اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی